was sala Allahu musalla Allahu sayyidul salwah min no oh. ما بعد فقهوا بالله هو الشئ باذوجي بسم الله اللهم اللهم الغفور <تصفيق> سبحان يا الله نقي اا اا استعينوا في هذا المساء ان الله حسبني ولا وقال في سبي لله الله سبحان لا اله الا الله اشهد العظيم اللهم ولا رسول بھیش یا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 چلوہی مولا فیصلہ باد شاہی محلہ برادر محمد صاحب برابر جنا جنہ نے اور سب نو سال جناب سامنے جڑا اس پہ ملاقات موضوع سنو ہے اس کا مردو زندہ کو کیوں سبحان <سلام> اللہ اللہ نے شباء بکرا شریف دوسرے والے آیات مدنی لیکن سونے ہی اللہ شاہ شاہ میں اس آسان شاہوں پیش کرنا پھر اس بعد اپنے موجودوں کی ترتیب اللہ بدالا شاہ شاد فارم ہے یا حل لگی رہا معلوم ہے جو ایمان لا چکے ہو جیسے میں فرمایا نسری اس و نہ ہو جاتا نستاحرین ابولا تجھ سے مدد مانگتے ہیں اے مولا تیری نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ شہری سے مدد مانگتے ہیں۔, ہیں امر دبا امر دس کی کہ میں استحر ہوں تم مدد مانگو کے ساتھ بس نواز کے ساتھ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آل آل آل اکی ارشاد کمال کے نہ آیا بجے نات کا آپسان لوگ اور کمال میں امام عالی مقام کے <سلام> نا آیتہ دن مشرق کر کے حضمت والا کافول ایمان والوں سے کتاب چل رہا وہ ایمان والوں والا کافول نہ کہنا والا کیا نہ کہا کافول نئی جو سبھی جو اللہ کے رستے میں قتل کیا جائے اس کو اچھا کہو مولا اس کو کیا نہ کہیں کہ وہ مر گیا ہے وہ گرتا ہے فرمایا نا اس طرح کہو بلکہ کیا بلکہ وہ زندہ ہے بولا کیا شعور تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں اتل نہیں ہے زندگی. آسان ترجمہ جناب ان کرنا جو امام عالی مقام راہو آپ سرکار امام عالی مقام ربی اللہ تعالی جدو حسن پاک موراری پاک حسن پاک خلیفہ منتخب کیا گیا چھوٹے بھائی بھی موجود امام حسن ملتباق بھائی نے ایک خلیفہ بنے تقریباً چھ مہینے یا اس کو کچھ کم مدت امام حسن پاک خلافت فرمائیے آپ مولاری جی فوج سی وہ ادھر حسن پاک نکلے جدو آمنے سامنے فوج آئے آپ اکا سامنے کو ہوئی جنگے جمل والا سفید والا منظر آ گیا یعنی کہ مطلب جنگے جمل دس پاسو میرا سول کریم نے سن اس پاسوں پاپنا سن ادھر بھی مو مین سن ادھر بھی مو سن درمیان آ کئی خارجی ٹولہ نے مسلمان کی جماعت بڑے شیڈان نے شیطانی شر لڑا ہے جد کی مطلب سوڑے <سؤال> سویرے حالانکہ رات کل <سؤال> مک گئی سی جو سب شرا نہ لکھ کے شرا کر لی جا رہی ہے لیکن انہیں سویر ادھر حیدرآباد جنگ شیڑ وجہ شہید ہو گئے کو اسلام کا نقصان ہو جائے جب امن کا وقت بتا لگ گئی اس وقت ایک دم ایک نئی چال چلی گئی امر بلاس پے یہ بھی خطا کر گئے جب معاویہ پاک نے دوڑ والی پاپ چنگ جتنا لگے سن اس وقت آخریا نو کر چھ جی نے قرآن چوک چکا کرنے خور آن دا چڑا ختم ہوا ہے اس نسایا جا رہا ہے لیکن اس وقت مولاری یا قرآن کی منا گے نتیجہ کی جنگ ختم نہ ہوئی اختلاف ختم نہ ہوا ادھر پاک پار بھی مسلمان سن یقینا <سؤال> <سؤال> ربان لکھنے بندے نو با دتا ہے جو رسول لیکن چلو اقل ماری جی مت ماری جی خوبراب لیکن خطای ختا یہ کھا جان کوئی بڑی نہیں کوئی بڑی گل نہیں خطا نہ کھا وہ بندہ علم والا ہے ہی نہیں خطا نہ کھاو علمی خطا نہ کھاو کیوں سامنے او دا علم ہونا کیوں؟ اس جد خط لگ جانا کرتے ہیں خطا لگ گئی یعنی مطلب ہے عالم مطلب یہ ہوئی ہے ستر سال صادق امین جیسان پتا ہے چوڑ کے چوس کے اگھیرے ہوئے سارے فون ایسا کسی بھی جان پہ پکڑے تو ساؤ پر وگار کرے گا تراسو بڑے حدل والے وہ حدل کرے حدل کرے tar tar tapal I want to give you the power of the power of the power of the power of the power of the میرے نانے کی امت خری ادر بھی میرے نانے دی امت خری کسی جان کسی نی جان اگر میں جنگ کرنا ہو تاو جو پوری میری گلا رکھا جی میں جج کر لو جج کر نتیجہ کی نکلے گا جب آ رہے پاسوں بڑے بندے میرے نامے در مکی مانتے جے میرے آئے پاسوں گور حکومت, حیمر بھی حیمر بھی ایک حکومت مواری مواری چھتی ہے حکومت رکھ ادھر چلا سکن خدمت صرف بادشاہ نہیں کر سکتے جتنی دیر تک اور کا اسلام اور اسلام بھی نہیں کر سکتا یہ کوئی وجہ ہے اورنگزیب عالم پیروں کا بیٹھائے جب سب تک گرتے بیٹھے آپ نے خزانے ہوا مال کزانے کیوں دو دنیا کے میں को डॉक्टर बनना चाहिए इंजीनियर बनना चाहिए मास्टर की जोड़ भी है दुनिया भी शोभा की जरूरत है, है।, है, है। लेकिन कभी एक भी आखियां जो मास्टर इस्लाम की जोड़ भी है جو پروفیسر کلا کرنا ہوگا کسے خبر کسے خبر کر چلا دمی خبر کی گلے کر چلا دموس کسے خبر کی گلے کر چلا مصطفی جب ہم ملا جس لو رن لا فکیر کم جس دے نٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دان کے کوئی بھول ہوئی ہے شا بادشاہ ہر دے مقام چھوٹے بھائی سن امام حسن فاطمہ پاس زنباب کے کھائے سے کوٹھا موٹھا بکھائے سے جب جنگ کوئی یا لڑائی ہوگی یا امام حسن کندھے نال چلا بھرا اونہ ہوا بیان لگناسی لیکن بھاریوں نے سلہ امام حسین پاک نے بیعت اقرائی سلہ دے اگر ماپ بھی منگتا سال بگ بنتا سال حسن پاک بولے حسین پاگ بول اگر چل چوکی دشمن بیم دیا دشمن امام حسن پاس لے کے شریف چکی ہو لگے اپنے بھائی دے شہادت سامنے لے کے سن کا سارا حق ہے انا اللہ سبحان اللہ اللہ کے فرماں کا ناقل ہے یا رسول اللہ یہ تیرے موسم جیسے جانا ہے سومی کی کشمیر رو گیا کشمیر بلو گام خلاسایا خاص کر कोठे आए आगे चावनी नंदी बकरा हरखने दिशा में आ फरमाओगे मीठी खीर बनाई लागी गोद아서 चावानी जरूरत होती चावल ले आऊं बाय दूसरी जरूरत आंदी جدو مٹھا بھی پایا او اگ دکھی ہو گئی جی پگ چھ دے کسی طبیعت پچڑی خریدا جا چاول میٹے کیمت بھی محنت <تصفح> بھی بندہ بیٹھا ہو سامنے خدر کی گل کر محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے خبردار مرنا چاہنا پڑے سونے والا دور تلاک نہیں الوار زبان بھی خدمت جب بنیا جلیدی روید نے بھیجا اگلے گورنر پیغام ارے آج پیغام ملی میں پاش موجود نے کبن زبیر موجود نہیں کبن عمر موجود نے دے چند لوگ چھتی نئی بلاؤ اگر ایک تے بیت سرکار نے دو تیار بال ایسے ڈگر نے بیت تو آئی نے ایسے بد بخش بےمان نے کوئی ایسے بھی بئیمان نے اخلے محبت کا دا داوا رکھ دیکن سحافا تو آئی پیاری پائےا کو بجور لوگ گورنر مجبور کی مد نا چڑیا مکے گئے جان بال سب کی سی آخر اپنے کبائے بیٹھے سر کبیلے بچ باقی والے بھی لڑائی جھگڑا جگ پسند ہے دور کافر والے دور ڈہی حرم چ لڑائی پسند نہیں سرخر لیا گا جگ بھی لڑائی نہیں ہونی اس بار خاگوشی ہو جائے لیکن حاجیہ کئی سو سو خجر دے کے ٹوڑ دے مگر اور ہلے بیٹھے تہار جیسے پانی حج دن پہلے لانکیان میرا فسٹ یہ ہو سکتا ہے سبق نہ چپ کر کے باپ سی میں وفاق ہوئی ڈر کو پیسے لالچ کون آئے سنفیا کا کام آتا ہے چر تو پیسے لالچ نو رجا تو ہاتھ نو چڑ دینا کام ہوتا پیسیا ہاتھ نو چڑ دینا یہ خوفیا کا حسین یزیدی سن تیسری سن تیسری سن حکومت چیری فوج مولا علی کر ہمیشہ اسلام کا ریا جی دیر تک طاقت نہ ہو سفر دے رہا ہے اس وقت شہر <كبارك> جانے امام اللہ و پتا ہے جو لوکے کی ادھر میں تفصیل روحانی شریف کے بات کرنا جن اتنا ہوتابی بات پڑھتے چڑی جاؤں آگے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا سجو مشہور چار مشہور ہے نماز کوئی پڑھ بھی لینا سی چڑ د نواز بولو بولو نماز پہلے ادھر تیسرا ایب سی وہ شراب پیڈا چوتھا ایب کی نشا کا نشا کا جانا یا چپ کر جا پسند کریم کی سبق لگے گی برباد ہو جانی جہاں ہاتھ بنتے جانے کو مصطفیٰ دے جنو دے فاسد اس تلوار رکھنا ہو اگر اے امام آلی اللہ چارو اے اے سرکار متابر چار ایبار آپ میرا شبر فرما گئے نہ ہی ایبارے نہ شروعاتی لوگ آپ سرکار کی سنانے لےا دے کھا آپ چھتی اے؟ کہ امام ریالی مقام والا یاد بلہ کے ظالم اللہ علی سمجھ دے لے جو کوفی آرہے گوڑا دھوکھا تھا لے نانا سوڑے آرہ اللہ ریدہ اللہ بارہ بجاو تریمہ جو کہ سکھیل و آشتہ بھی کہلے بس رہا جو آئے اسے ہی بینا چکر آگے آرہے ہیں آگے کی فالے ہیں آئے ہیں آپ کا نگر لگے کر بات گزارا مولاج آپ حرض کر دے لگا چپ کر کے بیٹھے پریشان کیوں مولانے کرم اللہ کریم سمایا حسن او باقت یا قریب آر و آلائے سامنہ اولو بیا پاک اچھا چی اے سکر کے بیدان میں جتے بکے بھائی حسین و شہیم کی تا جانتا اچھا علیہ پاک میں پر پسیدو نا حسن پاک باس رگیلا میرے پینے بیٹ نو پکا یقینی آپ کی فرما رہے حسین کی پتا ہے جان ہی جانو پتا ہے جانا ہی جانا ہے میرے کو لوگ ہوتا تھا. فاتح پانک دینا سی لیکن پتا جانا. اچھا. جانتے ہیں. بیتی اتحار جانتے ہیں. مولا پاک جاندے کوئی نہیں پتا کہ نہیں جانا بلایا گیا نہیں ہوتا نبی امت نو سبق دینا دے سن یہ جانتے سن ہونا کی جانتے سن ہونا کی لیکن سبق دینا چاہتے سن جنا پک زور لگے رونا چپ کر کے نہیں جب اللہ اللہ سلام کرتے ہیں کی طرف ابد ربا اللہ امین اے میرے خوش ہویا ساری <سؤال> کار تو ماریا جسوی بڑا نمازی ساری ہوئے لیکن امام نماز ابواپ لگے نکل جیسے گرامہ چلے گا ہر بارہ ہر سال چلو ہر شریف ہو گئے پتر پیارے چکی پانی کی لے کے آئے ਕੋੜੀ ਪਾਸ਼ੋਲੀ باباری نئی جان بتا او حسین رواری خون میں سوال کر نو جب رو کے اسواج کو جب حسین میں سنا ہو ہے کہ عثمان قریب پیشو ہوا نظر نہ ہو حقے حقے بڑا بڑا ہو رہا ہے جو سونے کو پر پر نہیں تو پڑا گیا نبی ماں کر اللہ کناں ہو ہم اللہ قریب جا خطرش انا پار پھٹ کے دعا دیتا آپ دی بشروں کی ہار کے پوری نور دیتا عثمان باغ تک پھیلے دے مورا علی a شہید عثمان پاک دیکھے چوکیدار حضرت شگر ابو ہر شگرام حسن اللہ <سؤال> حسین اللہ جب اسمان پاپ جلو باغ نے پا کے لے گئے بھی محبت <سلام> اسین پتا لگ را چل امام رام سرکار لکھے کا دوبارہ یا دوسرا شراب پی چار مقامی رکھیے جو اچھا باری اتھر سن تو اثر کرے سونا میری فری نہیں ہے بدنی فرمام فرا فکر سنا کوئی کمال نہیں گی امام پاپ نے فکر نہیں برکا نماز بہت طریقے سے ہاتھ آ گئی وہ بندے گرامیاں لوڈیاں بنا لے دریقہ یہ سی کافی آدمی عورتوں منڈی چلتے آدمی دیا آدھے پتھر منڈی لے سن خرید وہ خرید کے آدھا غلام بنا لے سن ہوں اڑام تیٹا منڈی کے ڈنگر خرید پانچ سال دے جا ہے سونا ja, de پیاب سن کو چاہتا سن ایمانداری دسیا کہ سنا جزید بن گیا یہサラダ کا فون نمبر 24 مسلمانوں کی اللہ اکبر نہیں توجہ کو رہا۔ وہ سامنے ٹیم کو باہر دیکھنا خبردار۔ متوں کا منہ دے یزید نچاوے کافان بھائی رسید بگڑا گا پر ایجنگ چھتر فیلن دیا برا میں نچا نچا بارے ایمانداری نچاوٹ جد ری رب سوا والا چکی دے اخوا خبردار جیڑا رب نے رشتے چتل کیا جائے اس والاحياء ولكن لا تشعرون او زي بابكم وقبلني پتہ لگیا صاحب کوئی نہیں حسین زندہ ہے وشائانہ جس اگر کروں ساتھ عمر کافی ہے حسینکڑا بڑھیا بنا پڑے بڑھیا رب کا اللہ در جڑا قرآن سن بھی دیتے پڑے شا بھی پڑھا جانا آپ وزو نہیں جیلے نہیں تکیا کی گلد ہے کی گلد ہے قرآن پس کہتے ہیں کہ وہاں نہیں سابتے ہاتھ دے لیکن اس قرآن بھی انسان تکیزی آجوں پار وزونا ترہید بھی ہو دیٹھیں ہاتھیں یہ کوئی قرآن سکولے ترہید جاگے کہ اچھیوں نے وزونا ہے پیش راہیات تک پروفیسر سے پروفیسر آئیوں پڑھ در پڑھا در اینت پڑھتے سارا بھی پڑھنیا بھی پڑھن چڑھے قرآن بھی بھی بھی بھی دے قرآن حسین پڑیا قرآن, پڑی قرآن, بھی بھی آج قرآن کی بڑی ہاتھ پہنچنا تو اخبار لکھی لکھے ملیا پیٹ کوئی اخبار ہٹ سے جناب جیسے سال پورا پڑھ لی جماعت ہو گیا رٹی بنایا کاپیاں بھی کتاب نو ری بنا کے بار ری خریدا ریڑی لکھا لکھا پوائی چھولہ چلا نمر مرچل ایا ہیں جن نے چپائے جن لوکوں کے بیچ چلوکاں دا زہر پائے چولے کھا لے ان اللہ کے قرآن دا ہاتھ صاف کر چلا مارے عروسی چاپے او ایمانداری کے نال مسلمانوں جڑے رب دا حال پاک کلام حسین فتیز تے چل سوایا سی اج اور شہید اپنے کلام نور حسین نے عروسی چاپا دے اللہ اکبر اللہ ٹورنام ڈانس بھی ہوا بزار فنکشن بھی ہوسلمان نہیں بولروسے آدمی امانا پہتے ہیں کہ مسلمانہ بھی ادھیان شکوکا ہے کسی ہے کوئی کہا جائیں انیویسٹی ایک فنشانوں دلک ہوئی کبھی یہ نہ کھالا جائیں کہ انیویسٹی ایک پاسپک کسی لیکھے لے اونہ نے بے کنشنا کی حال ہے پہلے مسلمانہ بھی ادھیان کی دے رکھا سکا کے تیکی میں دے کوز کر رہے گا جی اگر یہ کوئی صورت حال ہے اس نے اکافہ بھی مچان دوارا کی دیسا آدھیا دیانتا رہا ہے اولا ای پڑھنا نہیں ہوتا سڑیا نہیں جانے والا یونیورسٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے پڑھنا نہیں ہوتا جس بندے اتل پھو اج وہ سارے حکمران ادھر گئے سکول کا فیض لیا اگر ایسا کار کرو گے تو انہوں نے یونیورسٹی چیئرمین بن گئے لیکن اسلام کو کتنے ایسے لوگ نے جنہوں سکول نے عالم بڑھا ہے سکول نے عالم پڑا ہے سمجھ لو کوئی عالم کتنے پڑھائے سات آٹھ سال توڑ آلم بنتے آ جاتا ہے سکون عالم کو سولہ سال تک کر کے رہے ہال بھی عالم نہیں پڑے ہال آلم نہیں ہے گیا بنیا بھایا تو پتا لگ جائے مطلب علم نہیں آیا علم نہیں آیا تو سولہ سال کی لین گیا نہیں جب علم آیا نہیں سولہ سال کی لیا رکھتا رہیمے نظام ختم کیوں کرنا ہے رسوے کریم کے اشترا مارنا ختم کرنا ہے کا سکسینا ڈرا پیا جانب نو سجانو جیو نظر یہ جو پبر کے गाना صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی یاد ہوگا ہے نور دین سن کی مہینے چھٹی دوزے بھی بیٹی دئی ہوگی کعبا دیا شاد دیکھے مطلب رب قرآن جہ میزے اس نوکر سر ہندوستان کا علاقہ گریب مسلمان کا گوانڈری امیر اتنی فکر پہ گریب اسی کرچیاں پرانا دور اللہ تعالی قدم سیائی اس مسلمان کو جلو نے ہندو گوانی گوانے ہندو ایک دن بارش پہن لگی بارش چڑدہ چڑ دیا رات با مخوے با مخوے بارش نہیں رکھی کپڑے خراب ہو گئے بربر خراب ہرشت خراب چپانا لال ہے تیرے پاپ تلاؤ کی میں بچاؤ آیا سیال گواڑی مکان پکے چنیا چھتر کا روپ پانی پہنچنی ساف پانی گوانڈی رجاؤ میں آواز دے کے بلاؤں ہو سکتا میرا گواڑی جنوبی ہے گوان ہے گوان سی ہندو سی وہ لگے وہ مسلمان گوانڈی میرا ہے جان بریجر لگے بے ادبی رہ نہ کرے میں عمارت رکھ لے گا ہندو گوانڈی میرا گیا چواڑی ہے مسلمان اسلام شیلے جاتے ادر دش ہوئے مسلم بےتی رکھتے ہوئے رکھیں بے ادب بھی نہ ہو رکھ بے ہو لیکن بے ادبی نہ ہو سوچواری کہڑی تھانا گھر والی کہ اے باس اے شہید کے نال آو تو آئے کہ لگا میرے دلایا وختہ <laughs> واریے آن گوڈیا خوشی کے جب <laughs> دے سد صدقے جانا جا گھر یا تھوڑا جہاں بدلنے چل گل سنیا بلا بلی بلا کوئی بلا جیسی انہوں پکڑا راستہ جے جی حملہ کرے وہ نس کے آج جان بچا ہوں گا ہے نس کے جان بچا ہوں گا ہے اگرہ نمارہ بیٹھے نا دکوئے جو دورت پر یہ خیار ہوئے یہ <تصفيق> جائے کے <گے> نہیں ہے اگرہ نمارہ بیٹھے ہیں تو نس کے آج جان بیٹھے یہ برہ در ہمارک یہ بیس ہوئی گزا ہے جی اور کچھ نہیں کہیں گے چار بڑا لگے مولوی وہ کہڑا ہے سنی نہیں ہوتے ادب سنی ادب والے ہوتے ہیں سنی ادب والے ہوتے ہیں سنی ادب والے ہوتے ہیں جنہیں ادب کرنی رہی گئے رحمان السلام علیکم اللہ جسم النبی صلی اللہ وسلم جی ہر محلے دیا گلیاں بڑی پٹرانی اشتہار لانے ربران ربزت نہیں کے سچی گل ہے <سؤال> ہاتھ لا سن جو باقی چنگے نا جواب یہ و هو رب العرش <سؤال> العظیم دشنے جیسی اللہ ربارہ جو اللہ اللہ قرآن اس کی ہاتھ میں خوابے گا ایک نما اللہ ویدھے والدو مردن شامل قائد اللہ اہلا کم تبھینہ پر ساغنوں میں کھنگا پرچے بڑا وڑا پر لکھے گا ویدہ مجھے داد پر ساغنوں میں کھنگا پرچے بڑا وڑا پر لکھے گا ویدہ مجھے داد پر تفاہ ہوئے اشتفین یہ دیکھے گا یہ دیکھے گا مسار اس حقیقار چھاکتا کم لیکن خیر انہی سارے جو مولوی ترکیا کے پاس سے دار ہیں اور ایک جٹ تب کھاؤ سی یا بس تو یہ کمر کھوتا بسم اللہ کے ناموں تہلیس پاک قرآن پاک کیائی باقی بہن سارے ہیں وہ گول گول مور نکالے اللہ توجہ دیتی ہے اچھا وہ کہیں شادیوں کی صدن یہ ہا طور کا میں نہیں چکا ستیہ بی بار چل نام پرانا چلے مت سمجھ بھائی ساری سیاست والے سیاح دیر جیسا اپنے بیمارے مرکے گورت لڑا تا کرتے ہیں مرکے لکھتے ہیں کہ کتولا تا یوں دیں کون سن دیو باقتولا ہے مدیریاں پھوٹان تک ساری لیدے بیران میں جلن استیاار چھاپا گیا لکھروم مینو آہے با فتحاں قریب بڑے آجی پوڑی اوٹے ہیں بھیکھے لیے اسٹیاار بکھے لیے اسٹیاار بکھے لیے اسٹیاار یہ میں کر دیں یعنی ماں سچی بڑی میں اللہ <سؤال> نہ کرے جنگ بندہ بھی لڑک چلے ہوئی اللہ آئی کیا ہے اللہ آئی اللہ پہ مانو گیا ضرورت کرنے قرآن کو استعمال کرنا شروع کر نا خان سا کلام پڑھنا جی ہے گیا رسول نام تین رسول رسول بھی یاد نہیں آؤ چی چلو <تطور> اپنے ڈر الی بائک ڈرنا وفات کریم جڑیاں چونا رات کوئی چونا رات بھی سلام دے جناب ماریا صاحب حسن صاحب تے قرآن دے قال میں کبھی کھیاںڑے تے جناب مارا امام حسین صاحب نو اکھران دے قال میں کبھی کھیاںڑے جناب ماریا صاحب حسن کو تھاندا نو اکھران دے قال میں کبھی کھیاںڑے جناب ماریا امام حسین لاتی نہیں رو مبارک دربار میں مسیجے محلہ کنٹواد سو گھر یعنی جائے بچہ نہیں سن قرآن کی پڑھا نہیں جی کسی مسیح سے گیا واپس آ کے ہوم وارک کیا کا مطلب نظر ایک مسجد انگریزی بھی قدر ہے، سکول بھی قدر ہے دیادا قسان خادا بارتا ہائیں دا سباہ مندیاز پر سکول ہے ڈھوڑ چڑی آئے اے حکمت مصطفیٰ کے قدر اے ہوئی حکمت مصطفیٰ یہ قرآن بھی ایک قدر سمجھ کرتی ہے اے ہوئی حکمت مصطفیٰ ہے چکن لگایا موا سونے تین بھی نہیں ملتا تین ملتا سکول تین سارا کچھ مل جاتا ہے یہ مطلب یہ ہوا کہ نام جھوٹے دے وہ رسول بھی ہو حقیقت تیار کرتا نہیں سنیا کا کی؟ اشتا. اشتا. کہ کیا سب ہے جو لوا شب اباد نہیں کرتے نہیںفر خراب حکومت مالک <سؤال> مالک کا پٹا ہی رسول کریم دے غلام سن رسوم کریمی ضرور رکھنے سن کیوں پتا لگا سا رسول دے غلام ہے سیرا تالاج رکھنے سن پگڑیاں رکھتے ہیں چلو کرنے دینا لیکن یہ کُل کپڑوں کو منت کر دیتے ہیں کتنا کام کر دیں ہڑ جاتے ہیں میں کبھی سرکار سوڑے کے اڑے نہیں اتے کوئی کوئی لاش ہاں زمینے اودے سبھا کا ہے شورای کے اودے ہتا کے کسی سودر چاندیاں ہویاں لا دے کسی نکری نال بھی اتے نہ کوئی کچھ دو روپے سیدھے وچ دولت سے جاتی کوئی نہیں کوئی وقت شک ہے یار نہیں ہوگی نقل لاسٹ پا لیا سنت کرتے آپ بولنا چاہیے پر چوک ہمیں نا چار روزان سے اک... مدی والے آ... آئے نے ابو جزیر امام کی مخالفت کی امام نے فرمایا امام نے فرمایا لال مو جان جان جم دے پر جامن دیا جائے سو سال سے نوکری لگے پیسہ ہی کما گئے جیت پیسے کی قیمت زیادہ سمجھیں نتیجہ کی روزانہ سولہ سال روزانہ <سؤال> سبر سویرے روزانہ سویرے سویرے روزانہ سویرے سویرے کدی ائی دے روند والے آپریشن ایک واری کراونڈ کر دی سی خطا اٹھا کے پیسہ اج ائی دے دے زفیر ہو گیا گزارانا کروں نکر دیے اللہ خدائے کو عیدا نہیں پتہ ہے قال کی یونیورسٹی دے اللہ پتہ ہے سکولاں دے محق اللہ سانو پتہ ہے اوتھے جو نو سالیاں بچاریاں یا شیا فماشیاں اور ہوراں نے سب کو چھ کراضے تھنے باوجود اساں ائی فر آئی تینگریزی اقبال اقبال لندن واپس آیا اس وجہ آخری سر تھی لیا میم سیر تھی تو سو بس کیس کو بھی بڑی گل کر نمرو تعلیم مجھے دکا دیتا ہے یہ آگے ستیا نہیں لا کے چلے پریچ بھائیو خاطر ہم خود سے لا چروا مس حاوی انکھ اوپر پر نشہ گیا مڑ کھچ کو دیا لے گیا میں رنگ بھیج دیا میں واپس آ گیا تے توانوں پر تھا اٹھا کے ہے ایک دو پاھر کرنے تے نئی صحسی کتے ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن ہن الیکشن میں بئی کو سدار بنائے خوب آزادی ہے یورپ کے رنگا سب قرآن کی قدر نہ اسلام کی قدر رہی تو میں سوال کرتا مولوی تو ہمیں اسلام چاہیے اور ٹیم کا رب، رسول کے قرآن، او پہ ہونا بھی ہے یا کپتان کا رب کوئی وقت ہے رسول کو وقرا ہے قرآن کو وقت ہے مانداری کی وجہ ہے نظام <سلام> نفر کرو تو ہک بنتا ہی رکھتا پرانے پہ مولوی کی کا مطالبہ کرتے ہیں جی دخ نو بھی منگوا رسول خران بھی منگتے آدیا نارتے کیوں نہیں پرایا نو بچا لیں سیاح مستری سگو بڑا بڑا تر جاؤ نہ موٹر سائیکل پا دیا پرانا کام کر دے وہ ایسا جاؤ دکان کو سامان لے کے آ مولوی مطالبہ کرتے کیوں سیاسی شہسان کو لڑتے کیوں نا مجھے نےیزام برجا نہیں برجا یہ سامان مشین بھی چاہیے او مشین بھی چاہیے من بھی آدھا محلہ مارتے آدھا چل رہا مارتے طریقے سامان ہو سکتا ہے لیکن مقابلے کوئی اختلاف نہیں یہ آدھے تریقے طریقے مطالبہ نشامیا نوٹے بھی مارے بولیاں بھی مارتے چلا مار جیل چند بھی کرتے ماننا چاہیے इंजनीय बनना चाहिए तरफ आए सा लगे सूखे सा कुत्ता जाओ राखमा पालिया हो राखमा पालना छत्तीस پال چاہتے مولوی حکومت شروع کر دیں چڑھتے لگے ہوں. بان بان بڑے. بڑے? نہیں اور بھی ہوئے بےارا کر جان دینا دوبارہ بچھا دوبارہ نہ کر لاتوں پہلا دشن دینا پھر دوبارہ کر لان لیکن آدھا پیسہ جان کروڑی کو چوک ہاتھ لگتا ہو جائے گا لوگ پی روڑی تو پتا نہیں چھوتا پیسے جی والا <سؤال> کام کر گئے مطلب ہے کہ جی اصل جیوی کرنی چاہیے حسین نشوراں یزید ہی تو مر گیا ہے حسین جت گئے یزید دھان ہاں گیا ہے اے دو جن باغ نشاں تے اشا, پروا, پروا, پروا. پروا پاپی, پا آ, پاپی نو پائے عزت ہو گیا ایمان نیلام ہو گیا قرآن میلام ہو گیا मैं मैं एक करना हो हो ने, दो मुडे निकलने छे बजे बाद अगुआला ना तेरे हाथा होगा एक बच्चा हूं तेरे मेरे अलग दूसरा बच्चा वापस जर بچیاں کرنا من بھی ہوگا جانا جیولہ بڑے دکھ کی گل نامواد بچارے مر گیا سکھور سکا باخ گیا سال تازیا بنائی سان مبارک دے سان مبارک دے پاس لمبا نام دشمنے جی حسین مطلب جی دیا گا جی دن نہیں جی دیا نہیں روی دا یہ مطلب جو رو سوچ کے حسین ارایا مح مر گیا میں اکتا نیتو عدد کو یہاں ہے اجید آمارک میں ہونے اور تریدی اور تو عدد ماریہ اسحر داو سنید ماریہ اسحر داو سنید ماریہ ورائے خورو اللہ یختم بھی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمالی صلی اللہ ملدن آکاری ملدن آفاری بلہ حیام بلہ حیام koojhta hai wala ki la shurur kyun baat akhar shurur hi hoye dil wal duniya mar chide ale apno ale apno khushiyan zindaan hai bolan ron dil aur nahi balkay mubarak dewange ore rizq ka jainaro ho jaye سوال رسول <تصم> ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖੀ ਅੱਕੇ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਅੱਕੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਦੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਰੰਦੇਜੀ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਦੇ ਕੰਪੇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਕਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ اس وقت سراہ چل رہے ہیں اور رستا تیل والا چند والا نی رستہ رسویا کری والا سر اللہ تعالیٰ یا بنا کونیاں کے ایٹم ٹی وی تے کنڈر خاطر دے چکرے یہ نہیں دیکھ کے تے ان دا مطلب ہے کہ نہیں مفل <سؤال> میری آواز سامے یہ ان ان مطلب رب کریم وچ جیہڑی نعمتیں دے نہیں آ جاندی اللہ اکبر سب کا موجود بلکہ امام علی مقامی پڑھ پہ سمندر امام علی مقام ابھی اللہ تعالیٰ اچھا پتا لگ جائے جو امام کی فرما رہے ہیں مقالہ ملی کریں کریں ارے تقیم ارے شادی سارا تحفین اللہ محمد جاجا حاجی خاجہ مدفری اللهم يعني وقام هذه أهلة باتية تحرموه للعليم والأي من المخلص لأودي فرمار المصر وقال أصدرنا على مصعب أفراقي وإذا أردت لا طلقاً خدر ولا تخمسنا وجهاً ولا تنخفر صعراً ولا تنسوفنا طمباً ولا ألو يلنب ويأمن فرمايا مسيباً للسبر قريبه میری جولائی میں سبر کرا جائے اور خبردار میں شہید ہو جاؤں جی میں شہید ہو جاؤں خبردار آ کے چلیا نہ ماریا دے आले वार वा पठिया दे आले वार आले सवाल चूडियां ने तन के जिनबाद दे इ ज रखा रे फरमाया खबरदार नौ हाले बहन ना पाया जी अब कपड़े ना फा रिया रे आले जनाब आ ऊंची आवाजा ना तदे आले खबरदार खबरदार ओया इखतीस है چند اپنے چپ کر سارا سبحان اللہ سیاست اور خبردار کو نظر پہ اس کو جغراج بار پیچھے معاف مانگو یہ خریف سے خرید لوگ جنہیں جاتا ہے ایمانداری نہ دسیا ہوئے جہاں گھوڑا کرتے ہیں چکڑے تو کدری لے کے کھولے کر کے کپڑے پوا کے بنا کے گوڈے لا پی پی سہلو پاک خیال <سؤال> نہیں لایا آگے خبردار مر <سؤال> جائے <سؤال> <سؤال> مرے گا مر سکتا man سا سیٹا تھی صحیح سنوا بات ہو برابر ہونے آہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>